أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بذعة وكل بذعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سميل علي من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله, بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ظل ضل ظلالا بعيدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره أو كما قال صلى الله عليه وسلم معزز ومكرم حاضرین گشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ پر ایمان کا معنی مفہوم کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں دو تین تقاضے یا دو تین باتیں اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی پہلی بات یہ پیش کی تھی کہ اللہ پر ایمان کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ ہی سب کا رب ہے اور رب میں خالق اور مالک اور متبر اور محیع اور ممید یہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جب سب کا رب ہے وہی سب کا خالق بھی ہے وہی سب کا مالک بھی ہے وہی دنیا کا نظام چلانے والا بھی ہے اور وہی مارنے اور جلانے والا بھی ہے اور تیسری بات یہ تھی کہ جب ہم نے اللہ تعالی کو رب مانا اللہ پر ایمان لایا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف ہم اللہ تعالی کی عبادت کریں اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے لہذا اگر کوئی اللہ تعالی کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر سکتا ہے اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی لیکن شرک کو اللہ ابامین کبھی معاف نہیں کرے گا جیسا کہ اللہ ابامین کا صاف فرمان یہ تین باتیں قدر تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کچھ اور جو ایمان کے تقاضے ہیں آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے چوتھا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں اس کے بے شمار صفات ہیں ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ان میں کوئی شریک نہیں ہے ان تمام نام و صفات میں اللہ حرب العالمین کا کوئی شریک نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات اللہ کے شاعن شان ہیں اللہ کے شاعن شان ہیں نہ اس کی کوئی تعویل کی جائے گی غلط نہ اس کا کوئی معنی بیان کیا جائے گا غلط اور نہ ہی اس معنی کا انکار کیا جائے گا اور نہ ہی اس کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ اس کا معنی اور مطلب اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ ساری چیزیں کیا ہیں اللہ رب العالمین پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضہ ہے کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کوئی گن نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی صفات کو کوئی گن نہیں سکتا جیسے اللہ تعالی کے احسانات کو ہم نہیں گن سکتے ایسے اللہ رب العالمین کے نام و صفات کو ہم نہیں گن سکتے بے شمار اللہ رب العالمین کے نام ان بے شمار ناموں میں سے 99 نام اگر کوئی یاد کرے گا تو نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا نہ اللہ عصمن من شاہ دخل جن اللہ کے نام ناموں کو جو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے داخل کرے گا اور نام یاد کرنے کا مطلب سے بگٹ لینا نہیں ہے کہ انسان یاد کر لے اور پٹافٹ اس کو سنا دے بلکہ ناموں کو یاد کرنے کا مطلب جیسا کہ امام نوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اینما علما نے بیان کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس نام کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا یہ اصل اور بنیادی چیز ہے کیونکہ دین یہ نظریات اور تھیوری کا نام نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل ہے اور یہ عمل کا نام ہے کہ انسان اس پر عمل کرے تو صرف نام رکھ لینے سے نام یاد کر لینا کافی نہیں ہوگا اگر کوئی انسان پورے قرآن کا حافظ ہی کیوں نہ ہو پورے خطبہ سطح کا حافظ ہو بخاری مسلم ساری حدیثوں کی کتابوں کا حافظ ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس کے عمل میں شرک ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا یہ بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھیے یہ اہم اور بنیادی بات ہے جب تک انسان کا ایمان اور عمل صحیح نہیں ہوگا قرآن کتاب کو قرآن مجید کو آپ کی ساری حدیثوں کو یاد کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اللہ کے ناموں کو یاد کرنے کے مطلب کہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے کیا تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام ہم سے کیا چاہتے ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے عالم الغیب کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لہذا یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام و میں ہم شرک کرتے ہیں اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی پیر فقیر کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں کسی عالم کے بارے میں کسی مرشد کے بارے میں کسی بھی انسان کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی کے بارے میں اگر ہمارا عقیدہ ہے تو گویا کہ ہم نے اللہ العالمین کے ساتھ شر کیا الملّہ آپ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے اور ایک دوسرے میں اللہ العالمین نے فرمایا پہ کہلوایا کہ بولو کم تو عالم الغباستہ تم الخیر اگر میں غیب جانتا تو خیر کی ساری چیزوں کو بٹوڑ لیتا کبھی مجھے تکلیف نہیں پہنچتی کیا اللہ کے کو تکلیف نہیں پہنچی آپ کی زندگی تکلیفوں سے ہے، آپ کی زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے مکے کے اندر کتنی آپ کو تکلیفیں دی گئی مکہ چھوڑ کر کے جب مدینہ آئے تو مدینہ بھی کس طریقے سے آپ کو ستایا گیا اور کس طریقے سے آپ کو تکلیفیں دی گئی عہد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک توڑے گئے آپ کی پیشانی مبارک کو تکلیف پہنچائی گئی اور آپ کی پیشانی سے خون نکلا جب تعت میں آپ لوگوں کو دین کی دعوت کے لیے پہنچے لوگوں نے آپ کو پتھروں سے اور اس طریقے سے ان چیزوں سے مار کر کے آپ کے قدم مبارک کو لوہ کر دیا اور آپ کے جوتی کے اندر آپ کا خون مبارک جم گیا یہ اللہ رب العالمین نے یعنی کس طریقے سے آپ کو تکلیفیں پہ پہنچائی گئی اگر آپ فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر مجھے غیر معلوم ہوتا تو میں وہ سارا خیر بٹوڑ لیتا مجھے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی کیوں نہیں تکلیف پہنچتی کیونکہ تکلیف آنے سے پہلے مجھے اندازہ ہو جاتا کہ میرے اوپر تکلیف آنے والی ہے میرے اوپر پریشانی اور مصیبت آنے والی ہے لہٰذا میں کوئی اور راستہ اپنا لیتا لیکن آپ کو تکلیف پہنچی اور آپ نے اس کے اوپر صبر کیا اس میں مارلی درس ہے کہ اگر ہماری زندگی کے اندر سبر پریشانیاں اور تکلیفیں مصیبتیں آئیں تو انسان کو اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے تو حید علم اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے بے شمار واقعہ تھا آپ زندگی قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں ہیں آپ کی ساری حدیثیں اس بات پر کرتی ہیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا اور جب آپ کو نہیں تھا تو آپ سے بڑھ کر کے کوئی دنیا کے اندر پیدا نہیں ہوا اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ کا مقام ہے آپ کا مرتبہ ہے آپ کی فضیلت ہے جب آپ کو غیب کا علم نہیں تھا تو دنیا کے کسی بھی استھی کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرف کا انتخاب کرتا یہ ایسا عقیدہ ہے جو اللہ کے اسماء اور صفات کے اندر عقیدہ ہے اور شرقی عقیدہ اور ایسا شرک جو بڑا شرک کہلاتا ہے جو انسان کو دار اسلام سے بھی نکال سکتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب ماننا یا اللہ رب بلامن کے ساتھ شرک کرنا اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کے جو نام و صفات ہیں ان نام و صفات کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا اللہ کا نام الوحاب ہے ہاب کے معنی ہوتے ہیں داتا کے دینے والا اللہ ہی دینے والا ہے اللہ البراہین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے لہذا اگر کوئی انسان اللہ کے علاوہ اور کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب بغیر سبب کے دیتا ہے ایسے کوئی بھی دے سکتا ہے بغیر سبب کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کش اور کے بارے میں انسان عقیدہ رکھتا ہے تو اللہ البراہم کے ساتھ گویا کہ کا انتخاب کرتا لہذا اللہ تعالیٰ کے جو و شفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں لئی سا کمی صلی شعی وہ ابس سبی مشیر اللہ تعالیٰ جیسی کوئی ذات رہی ہے اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہم بھی سنتے اور دیکھتے ہیں ہمارے اور سننے اور دیکھنے میں فرق ہے ہم دیوار کے پیچھے کی باتوں کو نہیں سن سکتے دیوار کے پیچھے کیا اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اللہ ابامین کا دیکھنا اور سننا اللہ محدود ہے ادھیری رات میں کالی چوٹی کالی پہاڑی پر بھی چلتی ہے تو اللہ ابامین کو اس کا علم ہوتا ہے اس کے چلنے کی آواز کو اللہ سنتا ہے لیکن ہم نہیں سن سکتے اور اللہ نے جو سننے کی طاقت دی وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ہے لہٰذا اللہ ابامین کی نافذ بعد میں اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ہمسر اس کے کوئی برابر نہیں ہے اگر کوئی اس کے ہمسر برابر سمجھتا ہے تو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کا کرتا ہے اللہ نے ہمیں بھی سننے والا بنایا اللہ نے دی ہوئی طاقت ہے اللہ نے دیا ہے لہذا ہمارا سننا دیکھنا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اللہ جیسا نوزب اللہ تو اللہ رب العامن کے ساتھ بڑے جرم کا شرک کا ارتکاب کرتا آپ خود دیکھیں انسان ہیں ہم انسانوں کے اندر بھی دیکھنے اور سننے کی طاقت مختلف ہوتی ہے کوئی انسان آنکھ ہوتے کے باوجود بھی نہیں دیکھ سکتا کوئی انسان زبان ہونے کے باوجود بات نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ براہین اس کو بولنے اور سننے کی طاقت نہیں دی تو اس طریقے سے اللہ برہمی کے لیے اونچی اونچی مثالیں ہیں اور اللہ ہر برہمی کا سننا اور دیکھنا اس اللہ ہمارے اور آپ کے جیسا نہیں ہے ہمارے پاس بھی ہاتھ پاؤں ہیں لیکن آپ دیکھیے اور دیگر مخلوقات کے بعد بھی ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں لیکن کیا سب برابر ہیں ان کا ہاتھ پاؤں ہم سے مختلف ہے آپ دیکھیں جانور کے پاس بھی زبان ہوتی ہے ان کے پاس بھی منہ ہوتا ہے لیکن وہ بول نہیں سکتے ان کے پاس بھی ہاتھ پاؤں ہوتے لیکن ہمارے جیسے نہیں ہوتے جب مخلوقات کے ذریعے فرق ہے تو اللہ ایک کے بارے میں شرح کا عقیدہ رکھنا عزب اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہمارے جیسے ہیں یہ اللہ اور کے ساتھ شکر کا عقیدہ ہے لہذا اللہ اور براہن جیسی کوئی ذات نہیں ہے جب اس کی جیسی کوئی ذات نہیں تو اللہ کے اسما و صفات بھی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے تو یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے اللہ پر ایمان کا عقیدہ کا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات میں اللہ کرد اللہ, اللہ کفونحد اللہ جیسی کوئی ذات نہیں اس جیسا کوئی نہیں اس کے نام و صفات میں بھی اللہ عبامن کے برابر کوئی نہیں ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو کفر کا عقیدہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کے پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے اس طریقے سے بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے اللہ کی ذات عرض پر جلوہ فروز ہے اللہ کی ذات عرش پر بلند ہے پرانے کریم اللہ رب العالوین نے سات مقامات فرمایا اور رحمان اللہ کی ذات عرش پر جلوہ فروز سات مقامات ہیں پرانے کریم کے اندر جس میں وضاحت اور سراحت کے ساتھ اللہ رب العالمی نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذات عرص پر جلوہ فروز ہے عرس پر جلوہ فروض اس کی ذات اور اس طریقے سے احادیث تو اتنی زیادہ ہیں جنہیں بیان نہیں کیا جا سکتا ایک بڑے امام اور مجدد گزرے علامہ ابن رحمت اللہ علیہ ان کے ایک بڑے شاگرد تھے ان کا نام تھا علامہ امام القیم رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے استاد اور شیخ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ رب کی ذات عرض پر ہے اس کی ایک ہزار سے زیادہ ریلے کتاب و سنت کے اندر اور عقل سے اور قیاس سے اور عشما سے اس سے زیادہ دلیلیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرض پر جلوہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے جلوہ افروز عرض پر جلوہ افروز لیکن اللہ اربابن کی علم سے اور اس کی قدرت سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے لیکن اس کی ذات عرض پر جلوہ افروز ہے یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر بندے مومن کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرض پر جلوہ ہے اگر انسان کا عقیدہ یہ ہے نوز باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے یہ عقیدہ میرے بھائی اور سراسر غلط عقیدہ ہے یہ کفر کا عقیدہ ہے کہ ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ فروض ہے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اللہ انسان کی تخلیق فرمائی اور اس طریقے سے ہست آدم کو اللہ نے پیدا کیا ہست آدم کو اللہ رب العالمین نے آسمان سے جنت سے نیچے اتارا اللہ رب العالمین نے پرانے کریم کو اوپر سے اتارا امیر اوپر سے پیغام لے کر کے آتے تھے ہمارے عامہ اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش ہوتے ہیں اور اس طریقے سے انسان دعا کرتا ہے سبحان ربیع پڑھتا ہے انسان کی فطرت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر ہے جب وہ دعا کرتا تو اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاتا ہے میراج کا واقعہ پیش آیا آپ کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو معاج کا واقعہ کیوں پیش آیا اللہ کسور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے گئے اور اس طریقے سے اللہ تعالی کے نور کا دیدار کیا ساتوں آسمانوں کی سیر کرائے اللہ رب, رب العالمین نے جنت اور جہنم کا آپ نے دیدار کیا اور عورتوں کا اور مردوں کا دیدار کیا جہنم کے اندر جن کو عذاب دیا جا رہا تھا یہ ساری چیزیں اللہ رب الامی نے آپ کے ساتھ اوپر کرائی. اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے تو میراج کا واقعہ دنیا کے اندر پیش ہی نہیں آنا چاہیے تھا ہمارے بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتے لہذا اللہ رب العلام کی ذات عرض پر جلوہ فروغ ہے یہ ہمارا اور آپ کا ہر مسلمان کے عقیدہ ہونا چاہیے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک صحابی جن کا نام تھا معاہدہ بن حکم صلیمی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے کہ ان کے پاس ایک لوڈی تھی اور وہ لوڈی اہت پہاڑ کے پاس ان کی بکریاں چلایا کرتی تھی ایک مرتبہ گئے وہ اور دیکھا کہ ایک بکری کم ہے بھیڑیے نے کھا لیا تھا انہیں غصہ آگیا لونڈی لوڈی کو تھپڑ مار دیا اور مارنے کے بعد انہیں بہت افسوس ہوا اللہ کے سن کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میں نے میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں میں لوٹھی کو تھپڑ مار دیا مجھے تکلیف ہو رہی ہے میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو میرے سامنے حاضر کرو میرے پاس لے کر کیا ہو اس کے بعد تم اسے آزاد کرنا یہ صحیح مسلم اور مداؤد کے روایت وہ لوٹیا آپ کے پاس لائی گئی اور آپ نے اسے دو سوال کیا پہلا سوال یہ تھا آئین اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں سب سے پہلے آپ نے سوال کیا اللہ کی ذات کہاں ہے اس نے کہا کہ اللہ تعالی کی ذات آسمانوں پر اوپر ہے ہمارے ہمارے پو... نے پوچھا میں کون ہوں کہا آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں ہمارے بی نے فرما آتق کہا فی انحا اے معاویہ اسے آزاد کر دو یہ مومن ہے یہ ایمان والی عورت ہے مسلمان ہے یہ اسے آزاد کر دو کیونکہ مسلمان لوڈیوں اور غلاموں کو آزاد کرنے کا شریعت میں حکم دیا گیا لہذا تم اسے آزاد کر دو انہوں نے اسے آزاد کر دیا اب سوال یہاں پر میرے بھائیو یہ حدیث کئی چیزوں کی دلیل ہے اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ربی کو غیب نہیں معلوم تھا اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا تو آپ کہہ دیتے ہے, آزاد ہے, کر دو آپ کے پاس اس کو امتحان لانے کی کیا تھی آپ کو سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا بتا دیتے اللہ تعالی کو سب معلوم ہے کون مومن ہے کون مومن نہیں کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں کون زبان سے پڑھتا ہے کون دل سے ایمان لاتا ہے اللہ تعالی کو سب معلوم ہے اگر ہمارے نبی کو بھی معلوم ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ لوڈی مومنہ ہے آپ نے اسے امتحان کے لیے اور سوال کرنے کے لیے کو بلایا جب اس نے دونوں سوالوں کا صحیح جواب دیا تو آپ نے کیا مومنہ اسے آزاد کر دو یہ مومن ہے اسے آزاد کر دو یہ مومن ہے لہذا مومن ہونے کے لیے ایمان اور عقیدہ انسان کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ فرض ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات نولہ نہیں ہے آج بہت سارے مسلمانوں کے عقیدہ ہے آپ ان سے پوچھئے کوئی جواب نہیں دے گا کوئی کہے گا ہمیں نہیں معلوم کوئی کہے گا کہ بھائی اللہ ہر جگہ ہے کوئی کہے گا یہ کہ سوال نہیں کیا جا سکتا آپ الٹا پلٹا سوال کرتے ہو میرے بھائی الٹا پلٹا سوال نہیں ہے یہ ہمارے نبی نے ایمان جانچنے کے لیے ہمیں ایک تراڈو دیا ہے ہمیں کسوٹی دی ہے اور ایک سوال دیا ہے اگر کسی کا ایمان جانچ رہا سوال کرو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات دا. اور یہ بنیادی بات ہے یہ یہ کوئی فرائی اور اختلافی مسئلے والی بات نہیں ہے یہ یہ بنیادی بات ہے ایمان کے لیے اللہ کی دات اش پر جلوہ ہوتا ہے یہ. یہ ایمان اور عقید ہے کا تعلق ہے میرے بھائیوں ہو اگر ہمارا ایمان نہیں ہوگا کہ اللہ کی دات عرش پر ہے تو ہمارے ایمان کے اندر خلل اور نقص ہے ہمارا ایمان نہیں ہے گویا کی اس لیے ہمارے گواہی کب دی اس بات پر دی کہ وہ مومن آج اس نے دونوں سوالوں کا صحیح جواب دے دیا اللہ کے سر پر ایمان لانا ضروری اگر کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہو عرش پر اللہ تعالیٰ سب ایمان اس کا ہو لیکن ہمارے بھی پر ایمان نہ لائے وہ ہمیں نہیں ہو سکتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اگر کوئی ہمارے بھی پر ایمان نہ لائے یہودی نسلیں مذہب کے, کی بھی کے ماننے والے کو جب تک ہمارے نبی پر ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے نجات ناممکن ہے اس کے لیے نجات ہو ہی نہیں سکتی جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری نجات کے لیے جنت میں جانے کے لیے ایسے نبی کے پر نبی پر اور تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری تمام نبیوں پر, تمام نبیوں پر آپ دیکھیں عیسائی تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہمارے نبی پریمان نہیں رکھتے یہودیوں کو آپ دیکھیں گے تمام نبیوں پر ان کا ایمان ہے لیکن حضرہ عیسہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں, وہ بھی کافی رہے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے ایک نبی کا انکار تمام نبیوں کا انکار ہوتا ہے اس لیے ہمارے نبی پریمار کے ساتھ ساتھ تمام نبیوں پر ایمان ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ ابر پرانے کریم کے دل فرمایا لہٰذا اللہ کے سر پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ تمام نبیوں کو بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہے جیسے عیشا اللہ کے نبی اور رسول تھے موسیٰ علیہ السلام تھے اور نبی امیائے ایسے آپ بھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخر رسول لہذا ان پر بھی ایمان لانا سب کے لیے ضروری ہے اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا تو مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی بنیادی بات جو ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ عبنی کی ذات عرش پر جلوہ فوج اس لوڈی کو معلوم تھا جو کسی مدرسے کے اندر نہیں گئی کسی اس نے تعلیم نہیں لیا لیکن اس نے کہا کہ اللہ تعالی کی ذات کے اوپر عرص آسمانوں کے اوپر اللہ البامی کی ذات اللہ نے قرآن کریم کتاب فرمایا امن تم منفس سما کیا تم اس سے معمون ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہے بولا کہ تمہیں زمین کے اندر دھسا دے کتنے آتے ہیں پرانے کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے امال اللہ تعالیٰ کے اوپر پیش کیے جاتے ہیں جنت اوپر ہے میرے بھائیو لہذا وہاں مومن جنت کے اندر جائیں گے لہذا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ابامن کی ذات عرش پر موجود ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم سے دنیا کی کوئی چیز خالی نہیں ہے لیکن اس کی ذات ارس پر جلوہ سو کچھ لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے لہذا جب اللہ ہمارے ساتھ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہو گیا اس آیت کا جواب کیا ہے میرے بھائی اس اس کا جواب دیا ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام بُحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں اہل سنت الجماعت کے امام بڑے بڑے ہمارے امام ما محنیفہ رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیت کا مطلب اسی ہے جیسے کوئی اپنے بھائی سے کہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اس کے ساتھ نہ ہو آپ یہاں پر ہیں آپ نے بھائی کو خط لکھیں فون سے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو کیا آپ کی ذات وہاں پر ہوتی اپنے ملک میں آپ کی ذات یہاں ہے آپ اپنے بھائی کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کریں گے اگر پریشانی میں ہے مصیبت میں ہے کسی تکلیف کے اندر ہے تو آپ کا مطلب یہ کہ آپ اس کی مدد کریں گے آپ کا کہنا کہ میں کے ساتھ ہوں نہ آپ کی ذات تو یہاں پر موجود ہے ایسے مام ہے اہل سنت الجماعت احمد بن حمل رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی تمام آیتیں جس میں اللہ اقبال نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ ہے ان تمام آیتوں کے شروع میں, یا میں اللہ نے نے ہے کہ اللہ نے علم کا ذکر کیا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ اپنے علم سے ہے اپنی مدد سے ہے اللہ کی ذات اوپر موجود ہے لہذا وہ اپنے تمہارے ساتھ اپنے علم سے ہے کہ اللہ تعالی کو ہر چیز کا علم ہے اللہ تعالی مومنوں کو نہیں چھوڑے گا اللہ مومنوں کی مدد کرنے والا ہے مومنوں کے ساتھ ہے موسنوں کے ساتھ ہے اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے یعنی مدد کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا ان کی حفاظت کرے گا لیکن اللہ ابامن کی ذات عرض پر ذلو فروغ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے بیان کیا میرے بھائیوں کہ تمام عقیدے شاید نہیں بیان کیے جاتے ہیں لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرتے ہیں لوگ امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام تھے دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی ہے ان کے علم سے ان کی فکر سے ان کے شاگردوں سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی داد عرش پر ہے لیکن اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عرش کہاں ہے مجھے نہیں معلوم آسمانوں پر ہے یا زمین کے اندر ہے یا زمین کے نیچے ہے یا دنیا کے اندر ہے امامفا رحمۃ اللہ نے فرمایا ان کے شاگردوں نے کتابوں کے اندر نقل کیا ہے وہ فرماتے کو مسلمان نہیں ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ عرش پر تو ہے لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ عرص کہاں ہے دنیا کے اندر ہے یا آسمان میں زمین میں نیچے مینی نہیں معلوم یہ مامے بو حنیفا کا فتوا رحمۃ اللہ لے. ان کا عقیدہ ان کا مزہ بونیفا رحمت اللہ پڑھیے کتابوں کے اندر میرے ان کے ان کے کو بیان کیا ہے کہ اگر کوئی ایمان رکھے کہ اللہ عرص پر ہے لیکن یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم ارش کہاں ہے زمین پر ہے زمین کے نیچے کہاں ہے مجھے نہیں معلوم انہوں نے کہا کہ مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے میرے بھائیوں یہ حدیثوں کا انکار ہے اور اس طریقے سے تمام نبیوں کی دعوت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے ہست منہ نے ہست عیسان ہے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے کیونکہ ایمان اور عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا شریعت کے اندر اختلاف تھا. نماز کیسے پڑھنا ہے زکاط کیسے دینا ہے حج کیسے کرنا روزہ رکھنا کرنا ہے کیسے وضو کرنا کیسے شادی بیاہ کرنا کیسے ان تمام چیزوں میں شریعتوں کے اندر لیکن دین کے اندر اور ایمان کے اندر عقیدے کے اندر کسی نبی کا کوئی اختلاف نہیں تھا سب کا دین ایک تھا دین واحد اللہ نے تمام نبیوں کو ایک دین دے کر کے بھیجا دین توحید اور دین توحید دین ایمان اور عقیدہ یہ دے کر کے اللہ رب نے بھیجا ان میں اس کے کوئی اختلاف نہیں تھا امام ابن فرماتے ہیں کہ جتنے انبیاء ہیں سب کے سب اللہ کے بھائی ہیں ان کی مائیں ایک ہیں کہ ان کے والد ایک ہیں مائیں مختلف ہوتے ہیں ان کو اللہ کے بھائی کہا جاتا ہے اللہ کے بھائی کس کو کہتے ہیں جس کے باپ ایک ہوں اور ماں مختلف ہو ہمارے بھی تمام نبیوں کا دین ہے ان کی شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین سب کا ایک ہے دین توہین ایمان اور عقیدے والا دین، اس میں کسی کا کوئی مسئلہ اور کوئی خلاف نہیں تھا لہذا ہر نبی نے لوگوں کو ہی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آج پہ ہے ہمیں اپنے ایمان کی تصحیح کرنی چاہیے اپنے عقیدے کی صلاح کرنی چاہیے اور یہ کوئی عائب کی بات نہیں ہے اگر کسی کو پہلے نہیں معلوم تھا, اب معلوم ہوتا ہے کوئی ایسا نہیں جس کو ساری چیزوں کا علم ہو کہ کوئی ایمان کوئی ایب کی بات نہیں ہے اللہ کے سور کے پاس صحابہ کرام آتے ہنستے حسن رضی اللہ عنہ ہنستے حسین رضی اللہ عنہ نبی کے نواسے ہیں بوڑھے بوئے لوگ ان کے پاس آتے اور کہتے وضو کرنے کا طریقہ بتا دیجیے ہمیں ہمیں وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا کوئی عیب کی بات نہیں دیر کے اندر کوئی شرم کی بات نہیں اگر کوئی بات کسی کو نہیں آتی ہے ایمان لیکن فرض یہ بنتا ہے واجب یہ ہو جاتا ہے کہ جاننے کے بعد اپنے ایمان کی سلاح کر لے اپنے عمل کو درست کر لے قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق اپنے ایمان و رقیدے کو کر لے یہ ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں لہذا میرے بھائی یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے یہ کیونکہ ایمان کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر جلوہ فروغ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں رحم اللہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہیں یہ بہت اہم تقاضا ہے بہت سارے تقاضے میرے بھائیو۔ اللہ ہر بامن پر ایمان لانے کے اللہ تعالیٰ کی ذات کرنا اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو ماننا جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان تمام چیزوں سے انسان کا رک جانا یہ تمام چیزیں اللہ براہمین پر ایمان کے تقاضوں میں یہ ساری چیزیں داخل اور شامل ہیں لہٰذا یہ تمام ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ برمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ البرامن ہم سب کی صلاح فرمائے اللہ ہم سب کو صحیح راستے پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے درائی کی سنت پر قائم رکھے ہمارے ایمان کے اللہ تعالیٰ پختگی پر پیدا فرمائے ہمارے عقیدے کی صلاح فرمائے اللہ ربرامین اور اللہ ابراہین نے ایک عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ ابراہیم ہمیں توہین پر قائم رکھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اللہ تعالی شرک سے بدا سے،, سے اور خرافات سے اور اس طریقے سے گناہوں سے تمام چیزوں سے اللہ ابراہین ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ الکل ذکر ان میں ہوتا ہے اعلیٰ جواد الکریم ملک الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين واشهد, واشهد ان لا اله الا الله وحده على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأحضر والإحسان ويتأيذ القربى وينهى عن الفاشاء والمنكر والبغي يأذكم لألكم تذكرون اذكر الله يذكركم ودعوه يسجب لكم ونذكر الله أكبر الله يعلم